محمد السلی اللہ رسول کریم اما باد فاؤ تو بلاح میتان بسمیلار رحمان رحیم لئی سلران توم کل مشریق ول مغریر آمن بلاخ ملا کتیل کتابی وآت المال على حبه زب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وعقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعحدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ حقیقتاً نیک وہ ہے یا حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اور دیا اس نے مال اس کے محبوب ہونے کے باوجود رشتہ داروں کو یتیموں کو محتاجوں کو مسافر کو مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور قائم کی اور یا قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کی زکوۃ اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم معاہدہ کر لے اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں تکلیف اور اذیت میں اور جنگ کے وقت یہی ہے وہ لوگ کے جو سچے ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو حقیقتا متقی ہیں اللہ عمر ربن اجاللہ ہو پچھلی نشست میں ہم نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں چار تمہیدی باتیں نوٹ کر لیں اب ہمیں سب سے پہلے تو اس آیت مبارکہ کا جو رب لباب ہے جو اصل حاصل ہے جس کے ذمن میں میں نفظ تذکر بالقرآن پہلے استعمال کر چکا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ وضاحت بھی کی جا چکی ہے اس آیت مبارکہ سے جو اصل سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے اگر ہم اسے چند الفاظ میں معین کریں تو وہ یوں ہوگی بات کہ نیکی کا اصل تعلق یا اصل نیکی کا تعلق مظاہر سے نہیں ہے اور مختلف اعمال سے نہیں ہے بلکہ نیکی کی اصل حقیقت ایک روح باطنی ہے جو انسان کے وجود میں شرائط کرتی ہے اور جب وہ انسان کے وجود میں شرائط کرتی ہے تو اس کی پوری شخصیت میں اس کی برکات اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں اس میں پھر انسانوں کے لیے نیک ہمدردی کا جذبہ خدمت خلق کا مادہ اللہ تعالی کے حقوق کی ادائیگی عبادات کا التظام اپنے وادوں پر پورا اترنا معاملات کو درست رکھنا پھر یہ کہ صبر مصائب میں مشکلات میں تکالیف میں فقر و فاقہ میں یہاں تک کہ جنگ میں پابردی کا ثبوت دینا مظاہرہ کرنا یہ تمام اس ایک شخصیت کے مظاہر ہیں یہ گویا کے ایک وحدت ہے ایک اکائی ہے آرگینک ہول ہے وہ روہے نیکی روحے تقوا جب کسی کے باطن میں سرایت کرے گی تو اس کا ظہور اس کی مکمل شخصیت میں اس طور سے ہوگا اب آئیے کہ ہم اس کے مختلف حصوں پر ذرا تفصیل میں اور گہرائی میں غور کریں لئی سل بران طولو وجو حکم قبل المشرقل مغرب اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے نیکی یہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی اگرچہ نیکی ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے اگر انداز یہ ہو کہ کسی شے کی نفی کرنی مقصود ہو کہ یہ عمل سرے سے نیکی میں شامل ہی نہیں تو پھر ہم یہ کہیں گے اردو میں یہ کوئی نیکی نہیں ہے جب ہم کہیں گے یہ کوئی نیکی نہیں ہے تو گویا کہ اس کی کلی نفی ہوگی جب یہ کہا جائے کہ نیکی یہی نہیں ہے تو اس میں اس فیل کی بھی نفی نہیں ہے نیکی میں وہ بھی شامل ہے لیکن اگر پورا تصور جو ہے نیکی کا اسی کے ساتھ وابستہ ہو کر رہ جائے تو یہ مغالطہ ہوگا اس کے ذمن میں ذرا جو گرامر کا اور محب کا جو ایک معاملہ ہے اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجیے اور تقابل کے لیے یہ بھی قرآن مجید کا خاص اسلوب ہے یہ جو تقابل جو ہے آپ کو بال نظر آ جائے گا اسی شے کی گہرائی میں غور کرنے میں اگر کوئی سوال پیدا ہوگا تو قریب ہی میں کہیں اس کا کوئی دوسرا استعمال بھی وہی اسلوب یا وہی لفظ کسی دوسرے سلسلے میں آئے گا جس سے کہ سہولت حاصل ہو جائے گی ان کے مابین فرق اور امتیاز کو سمجھنے مث اسی سورہ بقرہ میں چوبیسویں رکوع میں صرف تین رکوع آگے چل کر آیت نمبر ایک سو نواسی ہے لسر برو بے ان تات المن زہو ریہ ولا کنل تقا <مَنِتَّقَاهَا> یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو اس کا پس منظر یہ ہے کہ اہل عرب کا اہل مکہ کا یہ رواج تھا کہ جب وہ ایک مرتبہ چونکہ حج تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت یام میں بھی جاری تھا یہ سلسلہ تو چل رہا تھا حضرت ابراہیم سے لے کر اس میں کبھی کوئی تعطل پیدا نہیں ہوا مکے والے حج کرتے تھے لیکن ان کے ہاں ایک غلط رسم یہ جو ہے رواج پا گئی تھی کہ ایک مرتبہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکل آیا تو اب اگر کسی شدید ضرورت سے اسے دوبارہ گھر جانے کی ضرورت پیش آ جائے تو اب وہ کیسے جائے وہ تو گھر سے نکل چکا ہے احرام باندھ کر لہذا کہیں پچھواڑے سے پھلان کر یا نقب لگا کر جاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے یہ بڑا نیکی کا کام ہے اس کی نفی کی گئی یہ سرے سے کوئی نیکی کا کام نہیں یہ تو تمہارا ایک اپنا گھڑا ہوا خیال ہے من گڑت بات ہے دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تو وہاں فرمایا گیا لسل بر رو یہاں بر رو پیش کے ساتھ ہے اور اس آیت میں لسل بر را اب یہ زبر اور پیش کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق لاتے ہوا ہے لہسا جو ہے ویسے اہلناب کہتے ہیں کہ یہ بھی افال ناقصہ سے مشابہ ہے اگرچہ پوری طرح افال ناقصہ میں سے نہیں ہے کانا باتا سارا یہ افال ناقصہ ہے اور ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر جملہ اسمیا پر آئیں گے تو مبتلا جسے کہا جاتا ہے کانا کی کا اسم یہ تو جو کا تو مرفوع رہے گا لیکن خبر جو ہے وہ منصوب ہو جائے گی اس پر زبر آئے گا جیسے لیسل بر رو یہاں پر گویا کے بر جو ہے آیت نمبر 189 میں یہ اسم ہے لسا کا اس یا یہ مبتدا ہے یہ اسی طرح حالت رفی میں قائم نہیں لیکن یہاں آیا ہے لہسل برا معلوم ہوا کہ یہ بر یہاں پر خبر ہے جو مقدم کر دی گئی ہے اور خبر جو ہے وہ عام طور پر نکرا ہوتی ہے اس پر علف لام داخل ہوا یہ علف لام حسر کا ہے یعنی کل نے کی یہ نہیں ہے تو گویا کہ یہ صرف زبر اور پیش کے فرق سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا لہسل بررو بے انتا کل بجوت امین یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے داخل ہو یہاں فرمایا لائسل برا انت وجوہ کیبل المشر کیب المغرب نیکی یہی نہیں ہے تم نے سارا جو ہے اہم معاملہ یہی سمجھ لیا ہے تمہارے ساری تشویش اسی, کی اسی سے متعلق ہو کر رہ گئی ہے تم نے انہی ظواہر کو اسد حقیقت سمجھ لیا ہے تو کل نیکی یہ نہیں ہے یا ہم عام رواں ترجمے میں نے کہیں گے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو اب اس میں دوسری بات جو نوٹ کرنے کی ہے جیسے ہم نے سورت الاصم میں لفظ آصم اور دہر کا فرق نوٹ کیا تھا کہ الفاظ کے اندر بھی اور ان میں جو ذرا ذرا سا فرق ہے بارش قیامت مضمر ہے بڑی ہمارے لیے رہنمائی ہے معرفت ہے علمی نکات ہے لفظ بر کہاں سے بنا ہے با را را یہ بر اور بر صرف زیر اور زبر کا فرق ہے وہاں بھی ہم نوٹ کر رہے تھے پیش اور زبر کا فرق یہاں یہ زیر اور زبر کا فرق ہے بر اور دل بر کسے کہتے ہیں اور بہر یہ خشکی بہر میں جب تک انسان ہوتا ہے سمندر میں ظاہر باتیں ہچکولے لگ رہے ہیں کشتی ہے طوفان بھی آ رہا ہے لہریں بھی اٹھ رہی ہیں وہ اتنی نان اور تمانینت قلبی انسان کو نہیں ہوتی کہ جو خشکی پر ہے سمندر میں آپ کشتی میں سوار تھے جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا اب ایک طرح سے ایک سینس آف سیکیورٹی جو ہے ایک کانفیڈنس سا پیدا ہوتا ہے اطمینان سا پیدا ہو جاتا ہے تو در حقیقت یہ جو مادہ ہے بارا اس کا اصل مفہوم ہے اطمینان سکون تشویش کا ختم ہو جانا اور ایک طرح کی اطمینان اور سکون کی کیفیت کا پیدا ہو جانا گویا کہ اس اعتبار سے لفظ ایمان اور امن سے بہت قریب ہے یہ لفظ اب یہاں نوٹ کیجئے یہ جو نیکی کے افعال ہیں ان کا بھی در حقیقت سب سے اہم نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا آپ کو خود بخود اندازہ ہوگا تجربہ ہوتا ہے انسان کو طبیعت میں کیسی فرحت ہوتی ہے ایک اطمینان سکون ان کی کیفیت آپ نے کسی کی تکلیف کو رفع کر دیا اس سے خود آپ کو جو اس کا حضر اللہ کے ہاں ملنا ہے یا جو وہ شکریہ ادا کرے گا وہ تو بات کی بات ہے خود آپ کو فوری اور نقل جو ہے ایک اس کا بدلہ ملتا ہے اور وہ ایک داخلی سکون اور اطمینان ہے اصل میں میرے صاحب نے اس وقت ایک نظم ہے جو بیٹرک کے زمانے میں انگریزی کی جو ہم نے کتاب پڑھی تھی نظموں کی ان میں نمبر دو نظم یہ تھی بلیو اٹ اور ناٹ چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلس آر کیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس نو مسٹری از ہیئر نو اسپیشل بون فار دی ہائی ایر ناٹ فار اس میں جو پہلا جملہ ہے چیریٹیز دیٹ سود and, heal and bless. یہ خیرات کے کام بھلائی کے کام خدمت خلق کے کام نیکی کے کام ان کا ایک سودنگ افیکٹ ہوتا ہے دیٹ سود ہیل اینڈ یہ زخموں کو گویا کے مرہم جیسے زخموں پر رکھ دیا جائے ایسے ہی جن کی آپ نے تکلیف رفع کی ہے اس کے بھی زخم پر مرہم رکھا گیا اسے بھی سکون حاصل ہوا ہے خود آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل کو ٹھنڈک ملی ہے تو گویا کے یہ دو طرفہ عمل ہے چیریٹیز سود اینڈ ہیل اینڈ بلس اور بڑا عمدہ خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ تو انسان کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے والے نے سب کے لیے ان کو یکساں مواقع فراہم کر دیے ہیں ان میں کوئی اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے کسی کے لیے خصوصی فیور نہیں ہے غریب آدمی بھی کام کر سکتا ہے اگر ایک روٹی کسی کے پاس ہے اس میں سے آدھی اس نے دوسرے کو دے دی ہے تو اس کو ساری وہ اس کی جو کیفیات ہیں وہ جو روحانی خوشی ہے جو اطمینان ہے اس سے حاصل آ جائے گا اگر کوئی شخص ملینئر ہے اور اس نے بہت بڑا یتیم خانہ کھول دیا ہے تو شاید اس سے اس سے دل کی وہ ٹھنڈک حاصل نہ ہو جیسی کہ اس شخص کو حاصل ہو رہی ہے جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی لیکن اس نے اس میں سے آدھی کاٹ کر کسی دوسرے شخص کو دے دی ہے اب نائے نو میں سے کہ جس کے پاس وہ آدھی بھی نہیں ہے تو جو ٹھنڈک اسے میسر آئے گی جو خوشی اور انشرا اور امبساط کی کیفیت ہوگی تو نو مسٹریز نو اسپیشل مون فار دی ہائج اور اور بڑی پیاری تمثیل ہے کہ جیسے دھواں جو ہے وہ یکساں اوپر رکھتا ہے کوئی محل ہے اس کا بہت آلا کچن ہے ہاٹی پیلس اس کے, اس کے کچن میں سے بھی دھواں اٹھے گا تو اسی طرح اوپر جائے گا اور کوئی ہمبل کاٹیج ہے تو اس کی اگر کہیں کوئی اس کا بھی چولہا کہیں جل رہا ہے تو اس میں سے بھی دھواں اٹھے گا تو اسی طرح اوپر جائے گا تو جیسے یہ دھواں فرق نہیں کرتا کہ یہ محل کی چمنی میں سے نکل رہا ہے یا کسی غریب کی کٹیا میں سے نکل رہا ہے یہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے ایسے ہی یہ نیکیاں یہ خیرات صدقات یہ خدمت خلق کے کام یہ لوگوں کی تکلیفوں کو رفا کرنے کی کوششیں یہ تمام چیزیں بھی پوری نوع انسانی کے لیے یکساں یہ میسر ہیں سب کو یہ مواقع حاصل ہیں لیکن میں نے اس وقت یہ نظم آپ کو سنائی ہے صرف اس حوالے سے کہ چیریٹیز کا لفظ اور اس کے ساتھ چیریٹیز دیٹ سون اینڈ ہیل اینڈ بلس لفظ بر کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے مانوی بر اطمینان والی جگہ ہے جبکہ بحر اس میں کسی نہ کسی درجے میں تشویش رہتی ہے لیکن یہ کہ اسی طریقے سے خیر کے کام بھلائی کے کام نیکی کے کام وہ بھی انسان کے قلب کو سکون اور روحانی مسلط عطا کرنے والے ہیں تو لئی سر برا انتو وجو قبل المشرق باقی بات جو ہے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے کہ مشرق و مغرب کی طرف چہرے پھیر دینے کا کیا سوال ہوا یہ وہی بات لاہل المشرق و المغرب وہ جو دو رکو ہے سترویں اور اٹھارہویں رکو جو ہے سورہ بقرہ کے دو رکو ادھر جائیے تو لاہل مشرق و المغرب فہ نما توولو فسم جھلّا <اللَّا> اور تین رکو ادھر آئے ڈی سل بران طولو حکم قبل المشرقل مغرب کل نیکی یہی نہیں ہے نیکی کا دار و مدار اسی پر نہیں ہے نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کو مغرب کی طرف پھیر دو لیکن اس اسلوب میں گویا کہ یہ بات لازم آئی کہ یہ بھی نیکی میں شامل ہے یہ ان اللہ تعالی بعد میں میں تفصیل سے بیان کروں گا زواہر جو ہے وہ بھی ضروری ہے لطافت بے کسافت جلوہ آ رہا ہو نہیں سکتی ہم جب رسم پرستی کی نفی کرنے پر آتے ہیں تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید رسم کی کوئی حیثیت نہیں حالانکہ رسم کی اہمیت ہے لیکن اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے دینا غلط ہے جیسے رسم الخط ہے قرآن کا بھی تو رسمی کہلاتا ہے نا رسم عثمانی اصل قرآن جو ہے وہ در حقیقت رسم عثمانی میں وہ قرآن ظاہر ہو رہا ہے اس رسم کے بغیر قرآن کیسے ظاہر ہوگا ہم کیسے قرآن کو پڑھیں گے کیسے پڑھائیں گے تو یہ رسم جو ہے رسم قرآن جو رسم عثمانی ہے قرآن حکیم کا بڑی اہمیت کا حامل ہے اس رسم کی بھی پابندی بڑی ضروری ہے جس طور سے اس مصحف میں لکھا گیا تھا اسی طور سے لکھو ورنہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے متن کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہو جائے گا کتاب اگر لکھا گیا ہے تے کھڑی زبر کے ساتھ اور تے الف نہیں اس میں لکھا گیا اسی طریقے سے لکھا جائے گا رسم کی اہمیت ہے اسی طرح نماز کی ایک فارم ہے ظاہر بات ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا سلو کما رہے تو مونی اسلوی یہ رسم ہے اس کی یہ اس کی فارم ہے یہ اس کی شکل ہے اس کی بھی اہمیت ہے ہمیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے جیسے کہ حضور نے پڑھی ہے اور جیسے کہ آپ نے پڑھنی سکھائی ہے حضور کو حضرت جبرائیل نے سکھائی ہے لہذا یہ رسم جو ہے اس کا سلسلہ بھی متصل ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ نماز کی شکل اطا ہوئی ہے اگرچہ نماز کی روح بات نہیں ہوگی تقوی ہے حضور قلب ہے خوشو و خضو ہے استحزار ہے اس احساس کا موجود ہونا ہے کہ میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں جب سجدہ انسان کرے تو محسوس کرے کہ گویا کے جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں گویا کہ اس نے اپنا سر جو ہے اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیا ہے یہ اس کی روح ہے لیکن رسم اپنی جگہ ضروری ہے اس اعتبار سے جو میں نے ارض کیا تھا کہ یہ, یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو بلکہ فرمایا گیا کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھین دو یہ بھی نیکی ہے اس کا بھی تمہیں اہتمام کرنا ہوگا جیسا حکم دیا اللہ نے اپنے رسول کو اور رسول نے حکم دیا تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی طور سے تمہیں کرنا ہوگا یہ بھی اس نیکی کے اندر شامل ہے لیکن کل نیکی یہ نہیں ہے ولا کنل من آ یہاں بھی تھوڑی سی صرف چونکہ وقت اب ختم ہو رہا ہے تو صرف یہاں پر بھی نحف کا ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے ولا کل برا من آ منا <بِاللَّحِ> ہے یہاں پہ لفظ بر جو ہے یہ محظوف ہے بلکہ حقیقی نیکی تو اس کی نیکی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کی روح بات ایمان ہے اب چونکہ ہمارا آج کا وقت ختم ہو رہا ہے تو اس وقت یہ بحث جو ہے میں پوری تفصیل کے ساتھ تو شروع نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس پر جو ہے تفصیل کے ساتھ آگے بڑھیں گے لیکن یہ نوٹ کر لیجیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو نتیجہ ہے وہ آج ہی سمجھ لیجیے ایمان کے بغیر کوئی عمل خواہ کتنا ہی وہ نیکی کا عمل نظر آتا ہو اپنے ظاہر کے اعتبار سے حقیقن نیکی نہیں ہے عمل نیکی وہی ہوگی حقیقتاً کہ جس کی بنیاد میں جس کے باط میں روحے ایمان موجود یہ اس کی شرطیں لازم ہیں یہ گویا کہ منتقی نتیجہ عیسا مبارکہ سے ویسے یہ کہ عام طور پر تو شاید یہ سمجھا جائے کہ یہ ہمارا بڑا ڈاگمیٹک انداز ہے اس لیے کہ یہ مسائل سامنے آتے ہیں کہ آخر عیسائی ہے کسی نے اتنا بڑا نیکی کا کام کیا کسی نے اتنی بڑی فاؤنڈیشن قائم کر دی کسی نے ایسا بڑا ادارہ بنا دیا ہندو ہے گنگارام اتنا بڑا ہسپتال بنا کر لاہور میں چلا گیا فلاں نے یہ نیکی کا کام کیا تو کیا یہ نیکی کا کام نہیں ہے تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس وقت اس کو چاہے آپ ڈاگمیٹیکلی سمجھ لیں عقیدے کے اعتبار سے سمجھ لیں لیکن یہ کہ قرآن مجید کے اس مقام سے یہ سراہتنگ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تو شرط اول ہے بظاہر تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نیکی تو اعمال سے متعلق ہے ایمان ایک باتمی حقیقت ہے نیکی کے بحث میں ایمان کی بحث کو لانا بظاہر ایک خیال ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بے لے آپ حضرات کی توجہ اس جانی مزدول کراؤں گا کہ فلسفہ اخلاق کے دو سب سے بنیادی مسائل یہ ہیں نمبر ایک کہ آیا اخلاقی اقدار مستقل ہیں یا یہ کہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں پہلا مسئلہ یہ ایتھیکل ویلیوز وہ پرماننٹ ہیں یا نہیں قرآن مجید کی روح سے وہ پرماننٹ ہیں دائمی ہیں فطرت انسانی میں مزمر ہیں ایک تو وہ معاملات ہیں کہ جن کا تعلق شریعت سے ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا بنیادی انسانی اخلاقی اقدار بیسک ہیومن مورل ویلیوز ان کے بارے میں قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ یہ نفس انسانی میں ودیت شدہ ہے و نفسم وما سواہا فعال ہماہا فجورہا و اللہ تعالیٰ نے نفس کی بھی قسم کھائی ہے گواہ بنایا ہے نفس کو اور جو اسے بنایا سوارا اللہ نے نفس انسانی معمولی شے نہیں ہے اور اس میں الہامی طور پر فجور اور تقوی کا علم ودیحت کر دیا ہے انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر جانتا ہے کہ کیا خیر ہے کیا شر ہے پہلا تو یہ قول فیصل ہے قرآن حکیم کا اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اصطلاح استعمال کرتا ہے معروف اور من کر معروف وہ شے ہے جو نفس انسانی کے نزدیک جانی پہچانی ہوئی شے ہے کہ یہ خیر ہے بھلائی ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ وفا کرنا اچھا ہے والدین کی خدمت اچھائی ہے پڑوسی کے دکھ درد میں شرکت کرنا بہت اچھی بات ہے انسان جانتا ہے انسان اس کا محتاج نہیں ہے کہ یہ بنیادی تعلیمات اسے دی جائیں یہ تو فطرت میں ہے من منکر, منکر وہ شے ہے جس سے طبیعت عباہ کرتی ہے نفس انسانی بھی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شے اچھی نہیں ہے اس سے وہ اباہ کرتا ہے اسے وہ پسند نہیں کرتا چاہے کوئی جھوٹ بول رہا ہو کیا کروں مجبوری ہے